اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی اور اسے علم کے تم کمزورے ہو تو اگر تم میں سو صبر والے ہوں دال وہ پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں کے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے